بسم اللہ و رحمۃ ورحمۃ الرحمد اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامان سب کچھ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک اور اس سلسلے 10 دس اورشریہ میں ہیں اورشریہ کا درس نمبر چوبیس ہے آج کے جو ہے تو میں نتن یہ در جو ہے ایک سو پچہتر ابلی چوبیس کی صورت میں اس درخت کا نمبر عالم کو پیش کراؤں اور یہ اولاد عشرے کی مختلف دعو کے حصے کو توجہ جی دے رہا ہوں اور آج جو ہے علامیہ فارض الحم کے اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے یہاں پہنچائیں کہ یامن اظہر الجمیلا و ستر القبیہ یاملآبل جریرتی ولم صدر ہاں یہ چار لفظ جو ہے جملے یا مل مل آخریتی صدر اس میں جو ہے چند ان پہ چار پانچ چند نکات ہیں ان کی مختصر تو جدید اللّہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جو تعلق ربط تھے اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ہنج شفقت کے دعا میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا چاہتے ہیں کتنا اس کا اور بندے پر لطف کرم ہے عنایات ہے ہاں جی اور اللہ جو ہزار ماپ سے زیادہ مہربان ہے یہ دعا بھی انہیں مہربانیوں کی طرف اشارہ ہے تو دعا کا پہلا ایسا یہ ہے یا من اظہر الجمیل ہاں جی یا من من موسلا اللہ جی کے معنی میں یعنی اے وہ ذات و ہستی وزاد ہستی یا من اظہر الجمیلا ازہرا جو ہے اف اللہ کے وزن پر ہے بابی فل سے ماضی مارو زہرا یہ سرو ظہور اس کا حاصل مادہ سے ہیں اس کے معنی ظاہر ہونا واضح ہونا سامنے آنا نکلنا باہر آنا والا لیکن جب اس کو اظہرہ ظہر سے اظہرہ کر دیتے ہیں تو اظہرہ اظہاراً پھر متعدد ہو جاتا ہے تو بے معنی ظاہر کرنا واضح کرنا نکالنا سامنے لانا شائع کرنا یہ معنی ہوتا ہے تو شمیل جو حسین حسن سلوک قوم مسلجری نے یہ معنی کیا ہے اور ساتھ احسان عمدہ خوب، خوبی یہ سارے معنی کیے ہیں اس کا تو یا من حرل الجمیل کا معنیٰ کیا بنے گا دونوں کو ملا کر تو از کے معنی ظاہر کرنا آشکار کرنا سامنے لانا ہاں جی اور جمیل کے معنی حسن سلوک اور احسان عمدہ خوب ہوبی یہ سارے معنی ہیں اچھے اچھے معنی تو اب یا من حرل الجمیل کا معنیٰ یہ بنے گا ہاں جی اے وہ پاک پاکزات اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اے پاک ذات جو بندے کی اچھائیوں جمیل کے معنیٰ اچھائیوں خوبیوں نیک کاموں ان سب کے معنی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اے وہ ذات جو بندوں کے اچھائیوں خوبیوں نیک کاموں کو ظاہر اور آشکار کرنے والے سامنے لانے والے شائع اور پھیلانے والے یہ وہ ذات پاک جو اچھائی کو خوبیوں کو نیک کاموں کو ظاہر کرتا ہے ہاں جی یامن اظہر الشمیل ذہن کے تمام خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے ہاں جی نمایاں کرتا ہے معاشرے میں اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے عزت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کی نظر میں عزیز و مکرم ہو جاتی ہے تو یامن اے وہ پاک ذات اظہر الجمیلہ جو بندے کی تمام خوبیوں کو اچھائیوں کو بلائیوں کو ظاہر کرتا ہے نمایاں کرتا ہے پھیلاتا ہے وہ ستر القابی ہاں جی ستر القابی اے وہ پاکز ستر کا معنی سطر سترا یسترو سترن چھپانا ڈھانکنا یہ معنی میں ایک معنی کامسل جدید نمغ ہے اور سترہ یسترو اور سترہ یسترو دونوں سے استعمال ہوتی ہے سترنگ چھپانا ڈھانگنا الونجد لغت میں بھی یہ معنی کیا ہے مختار صفحہ سہانہ میں لغت نے بھی سترہ یسترو شی اے غطہ ہو یعنی فلانچ کو ڈانب لیا ہاں جی اور چھپا لیا اس معنی میں آیا تو سترہ کا معنی ہوگا چھپانا ڈھانبنا عطقتقا ہاں جی اور قبیح کے معنی کیا ہے یامن ستر من یامن اصر و وسطر القبیر قبیح کے معنیٰ بورا بدشکل اقدار بد زبان وقوف قبو یا قباحتاً بورا اور بدشکل ہونا ایک لغت میں یہ سارے معنی کے ہاں اور ساتھی المنج نامی لغت میں کیا ہے اور بدصورت ہونا کبھی مکوح ہونا باعث رسوائی ہونا نفرت انگیز ہونا کبھی کے معنی خلاف طبیعت یا ناگوار ہونا اور کبھی جمع کباح قبع قباع بھی اس کے جماعت ہے بدسورت مکوح نفرت انگیز باعث رسوائی خلاف طبیعت ناگوار ہاں بدنام مضموم بورا شرمناک بے شرم بے حیا بے محل بے موقع المنجد نامی لغات میں یہ سارے معنی کھے تو یہاں پر یقیناً جو ہے انسان کے یامن ستر القابی یامن اسلجمیل و ستر القابی تو اس کا معنی یہاں پر ان لغات میں سے جو مناسب لغات یہاں پر یہ ہوگا تجمہ اے وہ پاک پاکزاد جو بندوں کے حنج باعث رسوائی مضموم شرمناک بے حیائی اور برائی کے کاموں پر پردہ ڈالنے والا ہے تو, تو وہ پاک ذات ہے جو بندوں کی حنج باعث رسوائی مضموم شرمناک بے حیائی اور برائی کے کاموں پر تو جو ہے پردہ ڈالتا ہے اور چھپا لیتا ہے اور ڈانب لیتا ہے تو وہ پاک اور مہربان ذات ہے رضین گرامی اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز اللہ کے سامنے ہے اندہ اپنی تمام اشائوں برائیں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ہیں. اللہ قرآن میں ایک نہیں آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ان بند, بند اللہ تفہمات او اللہ علی ممب اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو علی ممبی مات جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو ہاں اور کتنی آتے عالم و معافی صدور جو تم ہمارے آزاد سے صادر ہو گئے صرف وہ جانتا ہے نہیں جو تمہارے دل کی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے کتنی جگہوں پر آئے علیم الماء صدور دل کی باتوں کو جانتا ہے ہاں جی اللہ تعالی نے فرمایا انا ما کما کم خن بندہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو میں تم اپنے اعمال کو جو ہے یقیناً اللہ فرمایا یا علم خائے نہ فرما میں تمہارے آم کے خیانتوں کو بھی جانتا ہوں راستہ چلتے چلتے تم اپنے آنکھ کو الٹا سیدھا کہاں دیکھتا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ چلنے والے ساتھی اس بات کو نہ جانیں لیکن میرے پاغذات کو اس چیز کا علم ہے تمہارا آنکھ کیا خیانت کر رہا ہے لہذا لہٰذا زین کرامی اللہ تعالی عام و ستر القبی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری تمام افعال اس کے سامنے تمام کردار اس کے سامنے آپ کی تمام جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی اس کے سامنے جتنی برائیاں آپ نے کیا ہیں دل میں رکھا وہ سب بھی اس پاک ذات کے سامنے لیکن وہ پاک ذات جو ہے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے ہمارے بورے کاموں پر پردہ ڈال کے چھپایا ہوا ہے جی جس وجہ سے ہم اس معاشرے میں ان لوگوں کے سامنے دوستوں کے سامنے عرضوں کے سامنے رشتہ کے سامنے قوم خاندان کے سامنے ملک و ملت کے سامنے چلنے پھرنے کے قابل ہے لوگ ہمیں عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسرے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو ہمارے گناہوں کا ہمارے اندر کی خواصدوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے وہ ذات جانتے ہیں لیکن وہ کتنا مہربان ہے سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے تمام برے قبی شرمناک اعمال آفار کو اس نے چھپایا ہوا ادا انسان کو اسی ایسی ذات سے ہی محبت کا نشان ہے جو آپ گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور آپ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں یا من اسر الجمیر وہ وال جو بندے کی تمام خوبیوں کو ظاہر اور آشکار کرتے ہیں بسر القوی اور تمام برائیوں کو چھپاتے ہیں اور تمام برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور سچ شاہ جنگ رنگی حقیقت یہی حاک یا من لا آخ بل جریرتی یا بل جزیرتی یہ وہ ذا لا خز یا خز اللہ آخذ یا من لا خز بال اے ما اسمی یامن اے وموسلہ اے و ذات اے ہستی لا یو آخذ آخذ آ خز سے باو مبالہ سے آ خزہ یو آ آخذ خز و مآ خزت ہاں جی اور شیغا اس کے معنی جو ہے اور اس کا اہم سے سیغا وحد مذکر غائب اض بالمزار معروف منفی ہے تو آخ اس کے سلاسی مجت آ خزاں جی جو اخذہ سے ہیں اور آ ارب عرب بولتا ہے اخذہ ہو وہ آ خزاں بزم کے معنی کرنا سزا دینا پکڑنا گرفت نہیں کرتا ہے سزا نہیں دیتا ہے پکڑتا نہیں ہے نہیں پکڑتا لاخذ لا یعنی وہ کاغذات جو گرفت نہیں کرتا وہ کاغذات جو سزا نہیں دیتا یامن لا یو آخذ بالجری رہتی ہاں جی جریرہ کے معنی لکھا ہے گناہ قصور خطا جرم خلاف ورزی انتہائی ظلم سخت توہین تو یہ سارے معنی جو ہے اس لبس کا کیا ہے جریرہ یا من یو آخ بالجریرہ یعنی اے وہ ذات جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتے کوئی جرم ہو ساز ہو جاتا ہے ہاں جی جب وہ اللہ کوئی اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی ہو جاتی ہے کوئی قصور اس سے ہو جاتی ہے کوئی گنس ہاں جی ظلم کا وہ مرتخب ہو جاتا ہے کسی مقدسات لائے کہ اسے توہین ہو جاتی ہے اللہ کسی بندے کی اسے توہین ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ اس بندے کو فوراً نہیں پکڑتا ہے اور فوراً پکڑ کے اس کو گیہ ملا کے اس کو سزا نہیں دیتا ہے نہیں فرماتی تم نے کیا کیا بول کے اسے وقت پکڑ کے اس کو عذاب میں گرفتار کرے اس کو سخت سے سخت عذاب دے دے اور دنیا میں اس کو لوگوں کے لیے باعث عورتناک نشان عبرت کا نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے ایسا نہیں فرماتا ہے محلت دے دیتا ہے یہ مہربان اللہ ہے تو یامن اللہ یو آخل جریرتی یہ لفظ جو ہے دا صحیح ہے اگرچہ ہمارے دعوت کے نصوں میں جو جزیرہ لکھا ہے میں نے اس لغت اور دعا کی کتابوں میں تحقیق کیا یہ دعا جو ہے ہماری یا فاض الحمد للہ آخر دعا جوشن کبیر کی تمام نسخوں میں یہ اس کا ایک پیراگراف ہے دعا جوشن کبیر کے جتنے بھی نسخے ہیں چھاپ کتابیں سب میں یہ لفظ یا من لا بال جہری ہے ہاں جریدہ کے لفظ ہے اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں قدیم دعا کی کتابوں میں یہی پیراگراف الگ سے بھی آیا ہے ہاں جی اور قدیم دعا کی کتابوں میں تو ان میں بھی یہ لفظ جرییرہ ہے اور جریرہ کا معنی صحیح بنتا ہے یعنی ایک وہ پاکزات جو بندوں کی گناہوں پر فورن سزا نہیں دیتا ہے گرفت نہیں کرتا ہے سزا سخت سے سخت سے عذاب گرفتار نہیں کرتا ہے. ہاں جب ماخذہ نہیں کرتا ہے قصور پر یہ معنی صحیح عملہ بھی لیکن جزیرہ کا معنی جو ہے زیر کے ساتھ ہو رہے نہ ہو تو اس کا معنی جو ہے کوئی بھی ہم مناسب نہیں بنتا ہے جزار جی یا جزیرو یا یزرو جزر بس جزرن کے معنی ذبح کرنا سمندر میں جزر پیدا ہونا پانی کا کم ہونا پیچھے ہٹانا ایک لقت میں یہ معنی کیا ہے اور جزار کا صاف معنی گوشت کرنے والا فروخت کرنے والا یہ معنی کیا ہے اور مز زرتن معنی قتل غارت گری فساد خون خرابہ یہ معنیٰ بھی کیا ہے تو ان معنی میں سے کوئی بھی جو ہے نہا مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں کوئی یہ دعا سے وہ اللہ جو ذبح کرنے سے مواخذہ نہیں کرتا ہے سمندری مد و جذر پہ مواخذہ نہیں کرتا ہے پانی کم ہونے سے پیش آنے سے میں سے کوئی بھی معنیٰ گاجر کا معنیٰ ذرا تو ان میں سے کوئی بھی معنیٰ یہاں مناسبت نہیں رکھتا ہے لیکن جریرہ کا معنیٰ جس کے تمام مشتاقات معنی یہاں صحیح رکھتا ہے صحیح بنتا ہے یہ انہوں نے وہ اللہ جو بندوں کی کوتاہیوں پہ قصور پہ جرم پہ خطا ہے اس کی فوراً مواخذہ کر کے اس کو سزا نہیں دیتا ہے اور یقینا عملاً بھی یہی اللہ تعالیٰ موخضہ نہیں کرتا ہے اور وہ موغذہ کرتا تو ہم میں سے کوئی جو ایک لمحہ بھی یہاں زندہ رہنے کے باقی قابل نہ رہتا پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نیشناوت ہوتا ہے تو وہی اللہ جو مہلت دیتے ہیں ڈیل دیتے ہیں تو جنہوں نے توبہ کر دیا ان کو بخش بھی دیتے ہیں اس کی بدلے میں نیکیاں بھی دے دیتے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ اخرت میں سزا دیتے تھے ہاں جی لیکن یہاں اور یہاں کبھی کبھار اس کو عبرت کے لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑا بہت کان کھینچتے ہیں لیکن حقیقی معنیٰ میں جو ہے سزا یہاں دنیا میں نہیں وہ دنیا دار دارالعمل ہے دنیا دار سزا جزا نہیں لہٰذا یامن لاخذ بن جریت یہ دعا صحیح ہے یہ لفظ صحیح قلم یہ میرے تحقیق کے مطابق یہ صحیح چونکہ تمام دعا کی کتابوں میں یہ جریرہ آیا ہوا ہے اور اس کا معنی بھی صحیح بن رہا ہے جزیرہ کا معنی یہاں پر صحیح نہیں بن رہا کسی صورت میں وہ لم یاہ تک ہاں جی اس کا معنی جو ہے ہات آ یا جو معنی پردہ دری کرنا رسوا کرنا آبرو ریزی کرنا حتٰ کا معنی یہ تو لم تک یعنی ہاتھ ریزی نہیں کرتا ہے ہاں جی لمحہ لفظ لمح آتا ہے تو نفک مانا دیتا ہے تو آبرو ریزی نہیں کرتا ہے ستر ستر یا ہاں جی اس کے معنی آڑھ ستر کے معنی جو پردہ دری حد کو سطح کے مالک ہے پردہ دری لمحیت کے ساتھ یعنی پردہ دری نہیں کرتا ہے آور ریزی نہیں کرتا ہے یا من ایک وہ پاغذات جو بندوں کی پردہ دری نہیں کرتا بندوں کی مافی چیزوں کو نکال کے اس کو ذلیل وخار نہیں کرتا ہے. بندوں کی مافی چیزوں کو ظاہر کر کے اس کو معاشرے میں ذلیل وخار اور رسوا نہیں کرتا ہے. اس کے عبر ریزی نہیں کرتا اور سچ مجھے یہی اذہ نگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے گربان میں جا کے دیکھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری پردہ دری کرے تو ہم کتنا ذہنی ہو جائیں گے ہمیں کہیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے استر کی مانے عربی لغت نے پوچھش پردہ شرم ترس آخر تو ان میں جو ہے یہی اللہ تعالیٰ جو انسان کی پردہ دری کر کے اس کے گناہوں سے پردہ ہٹا کے اس کے ایبوں سے پردہ ہٹا کے تو انسان معاشرے میں کسی کام کرنے رہتا ہے سب ذلیل خوار ہو جائیں گے ایک بھی نہیں بچائیں گے وہی جو معصومی نعمبیاں ہیں اللہ کے جو خاص بندوں کے علاوہ تو یہ وہ پاک ذات ہے جس کا لطف کرم ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں یا امن کے صدرہ اور وہ پاک ذات جو بندوں کے پردہ داری نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو دل سے پڑھنے کی توفی دے دیں اور ان کی معنی مف کو سمجھنے کی